اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ ایسے حال میں رکھتے ہیں کہ بچے ان کو آتے ہیں، بھی پیش آ جاتے ہیں سطمے کے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان حالات ہیں جی وہ بالکل خوش اور مطمئن رہتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب الفاظ حاصل ہوتا ہے اور ان حالات پر سبر کر کے اور دعا, دعا اور تبکل کے ساتھ رہتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اور ہر شخص کے صبر کا معیار مایات کا معیار نا سے بچنے کا معیار الگ الگ ہے جتنی تیری قربانی اتنی خدا کی مہربانی اتنا ہی قرب اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے اور چونکہ خالے کے خوشی کو دل میں رکھتے ہیں لہذا غم بھی ان کے دل میں جب داخل ہوتا ہے تو خوشی بن کے داخل ہوتا ہے <تصفح> اردو ارشاد ہے کہ اور اللہ کے میں بھی ہوتا ہے تو خوشی بن کے داخل ہوتا ہے چاروں طرف بچے غم ہوتے ہیں لیکن دل میں خوشی ہوتی ہے دل تو سکون رہتا ہے ال کے شر زندگی پرندگی پر قید پائی گھر سے دل پر غم رہا ان کے غم کے سین سے میں غم میں ہی очку ственn um n uh uh uh uh خدا ناؤ یعنی خدا بگڑ کر ناخا ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو غم ہے اللہ کی محبت کرنا اور اللہ کی محبت یہ ناؤ چلانے کا یہ ناؤ چلتی ہے اللہ کی کرم راستہ جیسے جیسے بندہ حالات سے گزرتا گزر بزار کر صبر کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے یہی من اس کو اللہ سے قریب کرتا ہے ان کی جانب رکتا رکتا لے چلا ان کی جانب رکتا رکتا قطعی کا آج آج آج کا خون پینا اور ان اس خون کی حسرت لیکن اس سے وہ شرط ملی اس سے وہ خوشی ملی کہ سارے عالم کی خوشیاں اس کے مقابلے میں یہ ہے حضرت کہ وہ عشرت ملی وہ نے حضرت بھی بڑھ سکتی ہیں اور ایسی اولیا اولیا اور سنگزی ہیں جو مردوں سے بھی آگے بڑھی ہیں لہٰذا یہ راستہ دونوں کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے آپ کا مال اگرچہ الگ الگ ہے کہیں کہیں کہیں کہیں تو ایک ہی ہیں اور کہیں کہیں اور تو مردوں کے لیے الگ الگ ہے لیکن ولاقت کا راستہ ایک ہے اور ولاقت کے درجات کوئی بھی پا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عمل کو ضائع نہیں کرنا ان کی جان کر رکھے چلا میری کرنا پورا حس a okay. اللہ کے راستے میں جو غم اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایک خلق کثیر کو بھی ان سے دہذیاب بنواتے ہیں غلام بن جاتی ہے دنیا میں میری حضرت کے بارو کو اے ऐश रस का رت دل سے میری حسرت میں صدا میری حسرت جو خوشی انسان پوری کر لیتا ہے اس کے بعد اس کا پتا بھی نہیں ہوتا یہ سب فائنی لذات ہوتی ہے تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے گناہ کر کے تھوڑی دیر کی خوشی حاصل ہوتی ہے اس کے بعد خوفی خوف بے چینی پریشانی اور پھر اس کا مزہ بھی باقی نہیں رہتا اور اللہ کی حسرت کا غم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ خوشی بنتا دل میں رہتا ہے یہ حسرت ہمیشہ دل میں رہ جاتی ہے حسرت رہ جاتی ہے نا اور عشرت پوری ہو گئی بات رات گئی ہی کہتے ہیں <تصفيق> رات گئی ہی اور بات گئی ایسی کہتے ہیں کہ حضرت والا فرماتے تھے گھاٹی ہو گئے حلف میں قورمہ بریانی کباب جتنی بھی لذیذ نعمت منہ میں رکھی اور جیسے ہی حلف سے اتری تو حضرت نے فرمایا کہ لذت کے تاج اللہ تعالیٰ نے بد زبان سے حلف تک رکھے ہیں کے بعد کبھی کسی لذیذ سے لذیذ چیز کا مزہ نہیں آیا حلف سے نیچے اترا اور اس کو مدد کیا ساری دنیا کے مذفانی لہٰذا جو اللہ کی محبت کا غم ہے اور اللہ کے کی کی باتوں سے بچنے کی حسرت ہے وہ ہمیشہ جن میں رہ گئی حسرت تو اب سوچ لو کہ بے وقع کون ہے کیونکہ عشر جو ساتھ چھوڑ گئی اور حسرت ساتھ ہی ساتھ ہے تو بے وفا وہ ہوتا ہے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے جو ساتھ رہتا ہے وہ با وقع ہوتا ہے اور پھر یہ حسرت جیسے کہ یہ حسرت ہمیشہ غم کی شکل میں نہیں رہتی بلکہ ایک لذیذ خوشی بہت ہی جاویدانی خوشی بن کر مل رہی تھی عشرت دل سے دل سے بلی میر نے ہم نے پڑا ام کی رام میرا گو باہر میر ہے با ہم نے پڑا اگر تین مثال بتائی کے دیکھو ایک شب شانی کباب کھایا ہے اس کو خوب مرچے ہیں تیل اور بہت ہی لذیذ اور شامی کباب نہ کھایا لاؤ یہ شامی کباب کھونے دے تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر نہیں کھاتی یہ تو خوشی کے لذت کے آنسو ہے یہ تکلیف کے آنسو نہیں یہ آنسو خوشی کے لذت کے آسو ہے ایسے ہی بال نادان لوگ اور یہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں یہ بظاہر ان کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے ایسویٹر کے سامان نہیں ہے لیکن اندر سے دل ان کا اس قدر خوش اور مطمئن اور چین سکون رہتا ہے کہ اس کا ہی وہ لوگ نہیں دے سکتے جو دنیا دار ہیں جو اللہ کو ناراض کر کے جیتے ہیں اس سکون کا خواب وہ نہیں دے سکتے حضرت نے بتنا ہے کہ اللہ کے پر خاص کی دولت وہ دولت ہے اور اس سے وہ سکون اور خوشی ان کو ہاتھ میں ہی ادھر بیٹھا سال بیٹھا ہوں وہ خوشی ایسی خوشی میں رہتے ہیں کہ اگر اس دولت کا پتہ بادشاہوں کو چل جائے تو وہ تلواریں لے کر ان کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن یہ دولت تلواروں سے نہیں ملتی ہے اور یہ وہ دولت ہے کہ جس کے لیے بادشاہوں نے بادشاہ نے سلطنت نے اپنی سلطنتوں کو چھوڑ میرا گو پر جن پڑا گو بزاد پڑا مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر ہر کو چٹائی پر ہی بیٹھنا پڑے گا چٹنی کھانی پڑے گی اور یہ اللہ ایسے گزرے جن کو اللہ نے خوب مال بھی کیا ہے مال کے ساتھ بھی ولایت جمع ہو سکتی ہے ادب نے فرمایا کہ جب مال کے ساتھ پیغمبری جمع ہو سکتی ہے تو وہ ولات کیوں نہیں جمع ہو سکتی ہے اتنے پیغمبر ایسے گزرے جن کو اللہ تعالی نے مال سے نوازا عدال سلمان علیہ السلام کو تو پوری سلطنت بادشاہ ہوا پر حکومت جنات پر حکومت پرندوں کی گولیاں ہو جانتے تھے اور خوب شان و شوقت عطا فرمائی ایسے اولیالی بہت سے ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ میں خوب مارتا اور میں لیکن مال ان کے دل میں نہیں ہوتا تھا بات فرق یہ ہے کہ مال ہاتھ میں جیڑ میں ہوتا تھا لیکن دل میں نہیں ہوتا مال اور شو شو. شو. شو. شو. شو. شو. شو. ایک بزرگ کباب حضرت نے سنایا تھا علامہ جانی رحمۃ اللہ علیہ جو شرح جانی جنہوں نے لکھی ہے بڑے اولیاء میں سے اور ایک دفعہ وہ ہونے کے لیے حضرت اللہ احرار رحمت اللہ نے گزر تھے ان کے پاس, کے پاس تو جب پہلی دفعہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک شان و شوکت ہے خوب ماد و دولت ہے گھوڑوں کے استبل اور بہت کچھ خود بدام کی خوب ہے شکاری کتے ہیں اور یہ سب کچھ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنی دنیا انہوں نے بھر رکھی ہے یہ بھلا کیسے کیسے وہی ہے اللہ کے کون کہتا ہے کہ وہی ہے تو دل میں ایک مصرا آیا نمردانس کہ دنیا دوست تھا کہ مرد یعنی اللہ کا ولی کامل کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست سکتا ہے مال جمع کرتے رکھا ہے تو صاحب کش وزود تھے تو جانے لگے تو جب چلے گئے تو وہاں دیکھا بعد میں دیکھا کہ بہت سب پریشان ہیں مخروض ہو گئے کسی کا قرضہ ہے اور قرض کر رہا ہے اور یہ بہت پریشان ہے کہ میں کیا کروں کیسے کہاں سے پیسہ لاؤں تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ وہی قطر حضرت اللہ پر سوار تشریف تشکیل اور ایک دنوں ہم گینار کی تھی گی. قطرے ان کے قرضے کے رکو دے دیا یہ جی لوگ اس سے قرضہ ادا کرو بہت خوش ہو گئے اور وہ قرض ادا ہو گئے اب باب جب بیدار ہوئے تو بہت شمدہ ہوئے کہ بھائی دیکھو یہ ایک کام ہمارے آ گئے تو سوچا کہ نہیں انہی سے بیت ہو جاتے جب واپس پہنچے تو کہا کہ بیت فرمائی لیجیے تو ان کا بیت تو کر لیں گے لیکن پہلے وہ بات بتاؤ جو کل تمہارے دل میں آئی تھی تم نے کل کیا کہا تھا کہا نہیں, نہیں وہ تو ایسی بات نہیں تھی جو میں آپ سے ارض کروں نہیں ہی نہیں پہلے بتاؤ بہت اصرار کیا کہ پہ پہلے جب کریں گے جب بتاؤ تو انہیں کہا لہذا دل میں یہ بات آئے جی نمر جانب کہ دنیا دوستہ ہے یعنی تو مرد کیسے وہی کامل کیسے ہو سکتا ہے جو اتنا مارد اور کٹا کہا گیا اس کے ساتھ ایک مصرا ہمارا بھی لگا دو اگر دنیا بھرا ہے تو ہے اللہ کے لیے ہے دنیا دل میں دنیا نہیں ہے اور جیب میں ہے ہاتھ میں ہے اسی کو حضرت میں فراہم کرنا کہ کار بھی ہو اور کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یار دل اللہ کی اللہ کی محبت سے لبرے تو مال بالک کی ہرس اور دوسری ایشو کے رس نہ ان کی ریر تو پیر تم نے پڑا جہاری پند کی پاجیاں کی نہاری پند جس طرح فالی تو ان پر تم صدا جس طرح پارے تو رہے بات ہیں اپنے اندر کے اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالات کی خبر ہی نہیں ہم کتنی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں فراہم پریشانی فراہم ارے اللہ صاحب ہر مائیں کہ ایک پتہ بھی اللہ کی منزل کے بغیر مشیت کے بغیر نہیں گر سکتا اور انہی کے حکم کا تابع ساری کائنات ساری مخلوق ان کے حکم کی تابع ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے سارے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے سارے فیصلے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ باخبر ہیں اور وہ جانتے ہیں اور وہ حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں کہ سارے فیصلے بھی وہی کرتے ہیں انہیں کے فیصلوں سے سارے حالات پیش آتے ہیں اور حکیم بھی ہیں کہ ہر حال حکمت سے خالی نہیں بندے کا کوئی حال حکمت سے خالی نہیں اور رحمت سے خالی نہیں ہر حال بندے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے ہر حال میں لہذا بندے بندگی ہماری کیا ہے کہ ہم ہر حالات میں ان سے راضی اور خوش رہیں اور یقین رکھیں کہ ہر حال ہم جو بھی حال ہمارے ساتھ اس وقت ہے وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے ہماری ہماری جس طرح پارے تم کل رہ سیدا جس طرح پالے تم کل رہ سیدا کنجرے تسلی سے اے دو انجرے تکلیم سے ہے تو او رہی ہے ویج سے سب جاتا او رہی ہے ویج سے سب جاتا, جاتا انجرے تری جو بھی حالات پیش آئے اب ہر وقت تسلیم اور راح کے ساتھ رہے اور اللہ سے راضی رہے ہر حال کے اندر مجھ سے کیا ہوتا ہے کہ جان میں اللہ تعالیٰ سینکڑوں جانتا فرما سے تسلیم و رضا کی برکت سے اور حضرت خانگیر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاق سے بھی بڑا کوئی مقام ہے حضرت محمد اللہ نے فرمایا اخلاق سے بھی اونچا ایک مقام ہے اور وہ ہے تسلیم و رضا ہر حال میں اللہ سے راضی رہے ججرے تصی مسے تو رہی ہے میں سے سن جاتا go oh. نہیں جانسرت کو سداش نا بم بخل سدا دیکھو کافلوں کے لیے دنیا جنت بنا دی گئی کہ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر لیتے وہ اسی کو اپنی جنت سمجھے ہوئے جنت ہے نہیں جنت سمجھے ہوئے اور دنیا کا ہر مزہ اللہ کی نا کہو نہ ہو ہر مزاح وہ پورا کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں لیکن مسلمان کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے ہر وقت یہ ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو ہر وقت پابندی یہ بھی نہ کرو یہ بھی نہ کرو لیکن اس کے بعد انجام کیا ہوگا عقل مند تو وہ ہے جو انجام پہ نظر رکھے کہ بڑی مشکل ہے یہ کرو نہ کرو کیا لیکن انجام کیا ہوگا کہ جس نے اللہ کے لیے دنیا میں مشکل اٹھائی ہوگی مشقت اٹھائی ہوگی وہ کہ وہ مشرقت ساری عمر بھی نہیں رہتی تھوڑا عرصہ رہتی ہے تھوڑا عرصہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں اس کے بعد اس کے دل کو وہ سکون اور چین اور خوشی عطا فرماتے ہیں جس کو عدم نے برمایا کہ اہل ظاہر کو خبر اس کی نہیں جانِ حسرت کو ہے جو عشرت عطا جو عشرت اللہ والوں کو ملتی ہے اس ان کے قلب کے سکون اور خوشی کا اہل دنیا اہل ظاہر لوگ آپ ہی نہیں دیکھ سکتے لیکن دنیا میں جتنی مشقت اٹھائی ہوگی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں لا عیویرن محمد کہ ہم کسی کا وجر کو ضائع نہیں کرتے سب جمع ہو رہا ہے یہ عمت سمجھو کہ کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ ہم سے نرام ہے نہیں یہ امتحان کے لیے ہے اس پہ سبق کرو اور بالکل تسلیم و رضا رکھو یہ سب امتحان ہے اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر فرمائیں گے اور جنت کی جو ہے وہ جنت جیسے ہی جنت میں کافی ہوگا ابھی تو یہاں کی پریشانی ہے کبھی بچے بیمار کبھی کاروبار میں نقصان کبھی کوئی نقصان ہو گیا کبھی کوئی حادثہ ہو گیا اور ہر وقت آدمی جو ہے کسی نہ کسی ہاں حادثے میں رہتا ہے لیکن جیسے ہی جنت میں کافل ہوا کیا کرے گا الحمد للہ اللہ, اللہ حاضم پھر وہاں اللہ تعالیٰ میزبانی فرمائیں گے کہ آؤ یہ ہے مشکلات ہمارے لیے اٹھائی تھی اب یہ سب تمہارا تمہارے لیے انعام ہے تمہارا بڑے بڑے انعامات بڑے بڑے عیش و عشرتیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جنت میں جائیں گے وہاں نہرے ہوں گی اور ٹیڑھے ہوں گے اور بابات ہوں گے اور ہوں لیکن وہاں بہت کچھ ہوگا ہو فرصتی نہیں ہوگی ایک نعمت سے بارش نہیں ہے دوسری نعمت ایک نعمت ملی تو پھر اس کے بعد دوسری لذت اس کے بعد تیسری لذت لامحدود لذا اللہ تعالیٰ جنت میں اور لا محفوظ مصروفیات اور مشہوریات ہوں گی وہاں جنت میں جو مارکیٹیں ہی ہوں گی مارپیٹیں یہاں مارپیٹیں ہیں وہاں مارکیٹیں ہوں گی آپ اپنے اپنے اپنے درجے کے حساب سے شاپنگ بھی کر سکیں گے یہ تھوڑی کہ وہاں بس خالی یہی ہے نہریں اور باغات ہی ہوں گے اس قدر محفوظیات ہوں گی کہ خود سنی ہوں گی اور آدمی تھکے گا بھی نہیں تھکے گا بھی نہیں مزے کی بات تو یہ ہے یہاں تو صبح سے شام تک تفریح کر کے آدمی کی قدر تھک جاتا ہے لیکن وہاں تھا کا بھی کوئی نام نہیں ہوگا موت بھی نہیں آئے گی وہاں کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ حقیقت ہے کہ نہیں مرنے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو عقل مند وہی ہے جو تھوڑی سی مشکل اٹھا لیتا ہے اس کے بعد اس کے مزے ہی مزے تو کو منو شو اپنا گند سدا ساری دنیا کے مزے پانی ملے ساری دنیا کے مزے پانی ملے غیر پانی مجھ کو جانب ہے جن کی مندر کبر ہی جانب جن کی مندر ان کو جتنے حسین ہیں ایک دن گے دانت اکڑ کے باہر آ جائیں گے گال بھی چک جائیں گے چہرے پر چوریاں بڑھ جائیں گی دنیا ہی میں ان کا محتاط ہے وہ خود اپنے حسم سے حسم کے تغیر سے عاجد ہیں کتنا بھی کتنا بھی بڑھیا کریمے لگا لیں کتنے بھی بڑھیا جو ہے استعمال کر لیں آپ اس دن بڑھاپا نہیں آنا ہے کہیںے گا ہمارے دوست سنا تھے کہ ایک بچہ امریکہ گیا تو وہاں سے اپنے اماں کے لیے اس نے ایک شیشی دے دی کیبسول کی اور لکھا کہ یہ کیبسول روزانہ کھانے سے تو آپ جوان ہو جائیں گے بڑھاپا آپ تو دور ہو جائے گا یہ نئی تریف دبا نکلی لیے تو انہوں نے بھیج دیا اور کچھ عرصے کے بعد جب بچہ آیا تو دروازہ کٹ کٹایا تو ایک نوجوان لڑکی نکلی تو اس نے کہا آپ کون اور اندر گئے ہم نے کہا بھائی تم مجھے پہچانے نہیں کیا یعنی نہیں میں تو نہیں پہچانا یہاں تو میری یہ تو میری ماں کا گھر ہے اس نے کہا میں تمہاری ماں کو ہوں کہ آپ تو ستر سال کی ہو گئی تھی یا آپ کو کیا ہوگا اس نے کہا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے ہمیں کیسول کی شیشی بھی جی دی جی جی تھی روزانہ ایک کھانی ہے اس سے عمر کم ہو جاتی میں کہا ہاں ہاں ہم نے کھائی دیکھو جوان ہو تو ساتھ میں ایک لڑکا کھڑا تھا چھوٹا سا کہا یہ کون ہے کہ یہ تمہارے اپا ہیں ہے یہ ہمارے ابا پینسٹھ سال کے ستر سال کے تین وہ کیا ہوا نہیں کہ انہوں نے دو کر تھوڑی ہے یہ تو لٹی کی بات ہے کتنی بھی بڑھیا جگہ کھاؤ کتنی بڑھیا دوا کھالو کچھ بھی کر لو کتنی کاسمیٹک سرجریاں کر لو لیکن بڑھاپا آتے ہی رہے گا دوسری یہ کہ آخر کار قبض میں تو جانا ہی ہے تو فرمان ہے کہ ایسی چیزوں پر جو پانی ہے ان پر اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو اللہ تعالی نے زندگی بھی ہے اپنی ذات پر فدا کرنے کے لیے اور یہ ان شکلوں پہ ظاہر کرنے کے لیے نہیں جس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخر بھی برباد ہو جاتا ہے قبر کی موسن ان کو نو نسند ان کو نو نام گر چلا میری گتی کا دشمن تو آب دشم ن دیا گلمانی میں تھی ان دشمنوں کو کافروں کو جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ان کو اور زیادہ ان چیزوں میں پھنس پس گئے ہو جو دولت میں مال دولت میں ترقی میں آج باز نظان مسلمان ان کے بہت بھوکا فرش کرتے ہیں کہ یہ تو بڑے مزے میں کہ ان کے پاس مال بھی ہے پٹرول بھی ہے ترقی بھی ہے یہ تو بہت اچھے ہیں حالانکہ ایک مسلمان گناہگار سے گناہگار مسلمان جس کے پاس کلمہ ہے اگرچہ وہ شرابی بھی اگرچہ وہ زانی کی ہو کس قدر گنا ڈاکو ہو کچھ بھی ہو کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن وہ ایک بہت ہی اچھے اخلاق کے قافر سے بہت ہی زیادہ خدمت خلق بھی کرتا ہو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو اس سے کروڑ کروڑ ہو گناہ بلکہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس سے کتنا افضل ہے ایک مسلمان کرنے کی دولت کیا دولت ہے ایک نہ ایک دن اگرچہ وہ گناہ گار ہوگا تو اس کے اگر جو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کو معاف کرنے پر بھی لیکن اگر سزا نہیں ملی تو ایک نہ ایک دن دو دفع سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنت میں جلے گا اور اللہ تعالیٰ کی فٹکار اور ناراضگی اس پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی تو کو اپنا در کے دلیا دوست تو او اپنا دریا ان کو اب تو یہ عالمی عمل ایسے آب و دل کا جان جانے کی دنیا میں سکون سے ہاں بدما کہ سکون تو اللہ کے پاس ہے اور مومنگ کے قلوب میں آسمان سے نارے ہوتا ہے زمین میں نہیں ہے کہ کافر اتنے ترقی یافتہ ہوتے ہوئے اس کو بورنگ کر کے پیٹرول کی طرح اس کو نکال لیں سکون اور چین تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی توفیق سے ہے آسمانوں سے مومن کے قلوب میں داخل ہوتا ہے ان کو تو یعنی ملی ان کو سارے کل تو یعنی ملی مجھ کو تو بہانو میری سارا مجھ کو تو بہانو زب اللہ کو کیسولہ کتنی لذت ہے کتنی اللہ کی محبت بڑی ہوئی ہے دوستوں کو اپنا درد دے دیا جو اللہ کے راستے میں غم اٹھا رہا ہے اللہ کی دوستی کو پا رہا ہے کتنی بڑی نعمت <متحدث> پا رہا ہے کتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ان حالات میں جو مومین کو جو اس سے جو گیا معمولی ٹوٹا کوٹا ہم لوگ کر رہے ہیں وہ جو لے رہے ہیں تو یہ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے دشمنوں کو سے آ گر دیا دوست تو میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا یہ بیان انیس سو اکیانوے کا جو مسجد شرما کا بیان ہے کل سے پڑھ کر سنایا تھا انیس سو اٹھاسی کا ہے انیس سو اٹھاسی کا بیان سن چودہ سو آٹھ رمضان المبارک چودہ سو آٹھ کے مطابق انتیس اپریل انیس سو اٹھاسی مسجد روزہ اور تک کے معاشیت یعنی روزہ اور گناہ کو چھوڑنا رمضان مبارک کے چار امال حضور سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں چار عمل زیادہ کرنا چاہیے مجازے کی برکت سے اس مہی محیم مبارک مہینے میں چار عمل زیادہ کرنا چاہیے نمبر ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت نمبر دو استفار کی کسرت نمبر تین جنت کا سوال اور نمبر چار دو لفظ پناہ مانگنا اس ماہ میں فضول کب شب سے ہی احتیاط کریں بس ضرورت کی گفتگو کی لیے. ورنہ چاہے آرام سے سوتے رہیں لیکن فضول گفتگو نہ کریں شہر حدیث مولانا سکریا صاحب احمد اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں کئی سو آدمی احتجاب کرتے تھے بمبئی مدراس دور دور سے آتے تھے ہمارے شہر مولانا شاہ راؤ صاحب کی تشریف لے جاتے تھے تو شہر کا معمول کیا تھا فرماتے تھے کہ بھائی خوب سو اور پیٹ بھر کر کھاؤ لیکن اگر کوئی کسی سے بلا ضرورت پاٹ کرتا نظر آئے گا تو پھر میں اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا غیر ضروری باتیں کرنے سے دل کا نور چلا جاتا ہے تو اس بات کی اتنی احتیاط کرتے تھے لہٰذا اس مبارک مہینے میں تقوی کی مشق کر لیجیے اور اگر اس مبارک مہینے میں تقوی کی ایک صورت اور بھی اختیار کر لی جائے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ لیا جائے تو مار فان تین اس آیت پر عمل کی برکت سے بھی اس کو تقوی حاصل ہوگا لیکن شرط وہی نیت ہے اللہ والوں کے پاس جانے میں یہ نیت ہو کہ مجھے اللہ کا خوف بھی حاصل ہو اور میری روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں میں اللہ کے غذب کے کاموں کو اختیار نہ کروں چاہے جان رہے یا نہ رہے مومن جب تک جان دینے کی نیت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا کیونکہ انسان کو شیطان یہی فکر آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو پریشان رہو گے دل میں بے چینی رہے گی دل تڑپتا رہے گا ارے دل تڑپتا ہے تو تڑپنے کو اس تڑپنے پر شہر شرادی رحمت اللہ نے حکیم علومت نے سنایا خوشحال وقت جو عید گاہ رمش اگر ریش بینت وغیرہ مرہمش ریش مانے زخم اللہ کے راستے کے غم اٹھانے والے کیا مبارک بہت گزرتا ہے اگر زخم دیکھتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اگر مرہم پاتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں دم شرابے اللہ والے ہر وقت رنگ کی شراب پیتے ہیں اگر اسے تب دیکھتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے مرحمت آتے ہیں یعنی اللہ کے راستے کی تکلیف اٹھاتے ہیں مگر بالکل خاموش رہتے ہیں لطف کر کے گنا لیکن دوستو حکیم الامت نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم جو گناہ سے بچنے کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں اتنی لذت اتنی مٹھاس دیتا ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس کی خبر مل جائے تو وہ ہمارے اوپر تلوار لے کر دور پڑے لیکن یہ لذت ہمیں تلواریں لے کر دور پڑے کہ یہ لذت ہمیں دے دو بس چند دن کی مشقت اور مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی مٹھاس عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو اس کی لذت کا پتہ نہیں ہوتا آخر کوئی تو بات تھی کہ شاہ ولی اللہ محسد تحریر اللہ نے دہلی کی جامع مسجد میں جنے کے دن خلاطین مغلیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا دل دارم جواہے پا رہے عشخت کہ دارت دیر گردوں سامانے کے مندر اے مغل بادشاہوں اور تب و تاج کے مالک ہو شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل لگتا ہے اس دن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ جواہرات ہیں تم تک تو دار دنیا میں جوڑ کر قبروں میں کھائی کپن لپیٹ کر لیٹ جاؤ گے اور شاہ ولی اللہ دہلی جب اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے سینے میں جو دل ہے اور دل میں اللہ کی محبت کے جو موتی اور جواہرات ہیں وہ اللہ کے پاس ہم کو ساتھ لے کر جائے گا دوستو انسان کی قیمت بنگلے کار اور گوٹیوں سے نہیں اس کے کاروبار سونے چاندی اور موٹوں کی گڈیوں سے نہیں اس کے شانی قبار اور کھانے سے نہیں اس کے شاندار کپڑوں اور بڑی بڑی کاروں, سے, کاروں میں گھومنے سے نہیں انسان کی قیمت اللہ کی رضا سے ہے اے غلام جس سے مالک ناراض ہے وہ کار میں پھر رہا ہے جبکہ اس کا مالک طاقت والا بھی ہے تو وہ غلام ہر وقت خطرے میں رہتا ہے کسی بھی وقت اس کو ڈنڈے لگ جائیں گے خدا سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے ایک شخص خدا کو ناراض کیے ہوئے شاندار تار پر جا رہا ہے بینک بیلنس اور بنگلے بنوا کر بڑا خوش ہے لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکات ہے نہ حج تو پھر اس کی کیا خوشی ہو کوئی جج ہے کوئی جج اور سرمایہ نہیں کی انہوں نے دین رہ شے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر ہیں یعنی آدھی عمر تو پڑھنے پڑھنے لکھنے میں گزار دی اور اس کے بعد پھر نوکریاں چلے گئے اور تین, تین بزرگوں سے بزرگوں کے پاس رہے گی کیسا شعر ہے بھائی یہ اکثر گریجویٹ تھے لہٰذا اب یہ نہ کہنا کہ مورانا لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں یہ ہی کی برادری کے آدمی ہیں انگریزی دان تھے جج تھے لیکن شعر سے اصلاح کر انہیں کا ایک اور شعر ہے نہ کتابوں سے نمازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اس شعر کو حکیم علامت رحمت اللہ علیہ نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے تو دوستوں جس کو شیطان ہی کہہ کر آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تمہاری جان ختم ہو جائے گی تو حکیم علامت غالب کا ایک شعر اپنے بازوں پیش کرتے ہیں جان گی, گی ہوئی اسی کی تھی ح تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وہی اگر جان اللہ کو دے دی تو جان تو اللہ ہی نے دی تھی تو کیا کمال کیا جان دے کر بھی اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوا یہ خدا کا راستہ ہے یہ زنانہ پن سے طے نہیں ہوتا چوریاں پہننے سے طے نہیں ہوتا یہ اللہ کا راستہ ہے یہ ملوں کا راستہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجان اللہ ولا کلین اللہ ہمارے راستے کے جو مرد ہیں ان کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تجارت ہم سے داخل نہیں کر سکتی خاتون یومن تو تقلوب والا اسوال کیونکہ وہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی تب بردار اور مردانہ کیوں آئی بار کرے خیبر شکن اے چوڑیاں پہننے والوں اے زنانہ لباس اور زنانہ ہمتوں کے اندر مبتلا لوگوں تم ہر وقت گناہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہو کہ کیا کریں صاحب دل مجبور ہو گیا دل پریشان کر رہا تھا اس لیے گناہ کر لیا مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مردانہ حرکت نہیں ہے یہ زنانہ حرکت ہے لہذا فرماتے ہیں کہ اگر ہتھیار اٹھاؤ اور نفس پر مردانہ بار حملہ کرو تب کہیں جا کر یہ ظالم شکست کھاتا ہے جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیرر کے تلے کے دروازے پر حملہ کیا تھا اسی طرح تم بھی اپنے نس پر مردانہ وار حملہ کرو بغیر بس بغیر ہمت سے کچھ نہیں ہوتا اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا و کرم ہے جو موقع دے رہا ہے ورنہ عذاب کی ایسی ایسی صورتیں نازل ہوتی ہیں اور ایسے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان حیران لے جاتا ہے جب نافرمانی کرنے پر عذاب آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ وہ ہو ہو گیا گندے میں پتھری پڑ گئی اب چیخ رہے ہیں کہ پیشاب نہیں اتر رہا تو یہ اللہ کا علم و کرم ہے جو ہمیں موقع دے رہا ہے کہ شاید میرا بندہ اب تو کر لے اب تو کر لے جلدی پکڑ نہ ہونے سے آپ یہ نہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کوئی معاملہ نہیں چلو ایسے ہی کرتے رہو گناہ کھاتے رہو اور گناہ پکاتے رہو دوستوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کو ناراض نہ کرو اس معاملے میں اپنے بزرگوں کی نقل کرو حکیم الحمد مولانا طانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دوز کا ڈنڈا نہ بھی ہوتا یعنی اگر فلفاض اللہ تعالیٰ توزف نہ بھی پیدا کرتے تو ہی اس کے لائق اور شریف بندوں کا یہی مقام تھا کہ اپنے مالک کو جو ایسا موصل ہے کہ جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان سورج اور چاند بنائے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہم ہمیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں تو ہم تارا کی محبت کی وجہ سے ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے لائق بندے گناہ نہیں کرتے کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے دیکھو شریف لڑکے اور شریف بیٹے کو بار ڈنڈا نہیں مارتا لیکن اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ چلو سنیما دیکھنے چلتے ہیں اگرچہ تمہارے ابا نے سنیما دیکھنے سے منع کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہاں ابا تو ہی دیکھ رہے ہیں بلکہ شریف لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو ناراض نہیں ناراض کرنا پسند نہیں کرتا تو جو ایک لڑکا ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا اسے تو خدا کو اور زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ماں باپ تو صرف متولی ہے جو ایک لڑکا ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا اسے تو خدا کو اور زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ماں باپ تو صرف متولی ہے اصل پالنے والا تو ہلدا ہے اگر ماں باپ کو خدا روزی نہ دے تو وہ کہاں سے کھائیں گناہ چھوڑنے کے تین طریقے اس لیے دوستوں شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان سے की کی اللہ سے توفیق مانگے حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے کمالا سے اشریا میں گنا چھوڑنے کے تین طریقے بیان کیے ہیں نمبر ایک گناہ چھوڑنے کی آپ خود ہمت کیجیے اگر آپ خود ہمت نہ کریں تو مسجد سے کر اگر آپ ہمت نہ کریں تو کھانا سامنے ہے کھا نہیں سکتے ایک لقمہ بھی کھا نہیں سکتے تو ہمت کیجیے یا اللہ میں گناہ چھوڑنے کی ہمت کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں نمبر دو اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کیجیے کہ خدا مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق اور ہمت عطا کر دیں اس لومڑی کو شیر بنا دیجیے اور تیسرا نسخہ ہے کہ خارجہ نے خدا سے دعا کی درخواست کیجیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے درخواست کیا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم جن جن بری عادتوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے تو کمالا کے ایشرے میں یہ تین اعمال لکھے ہیں ان تین اعمال کو یاد کر لیجئے خود ہمت کیجئے اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا مانگیے اور اللہ والوں سے ہمت کی دعا کی درخواست کیجیے بس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم کو اس رمضان عبارک میں خاص طور سے طقوہ کی ہے اللہ توفیق عطا فرما کمالِ کمال ہم سب کو نصیب فرما دیجیے اور اس مہینے میں طقوع کی برکت سے اے اللہ آخری سانس تک طقع کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجی. اے اللہ جو لمحہ بھی ہم گزارے اتنی زندگی بھی ہم گزارے اللہ آپ پر جان دے دے جی. آپ پر فلا ہو جائے لیکن آپ کو ناراض نہ کریں اور اگر پھر بھی ہم سے فتح ہو جائے تو اے اللہ جب تک ہم آپ کو رو رو کر توحفہ کر کے منع نہ وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھے اللہ ہم سب کو جز فرما لیجیے ہمارے گھر والوں کو جز فرما اے اللہ ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو جذب فرما لیجیے اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو ولایت کی آپ جو آخری انتہا ہے اللہ اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں ولایت سد کی حد انتہا سب کو عطا فرما ہمارے گھر اللہ کو عالم کے مسلمانوں کو جلد فرما کر کے دو عالم زمین پر آ کے حسن ہے ذہن کو جگمگاتے آ کے حسن دو عالم زمین پر ظلمت ذہن کو جگمگاتے اللہ اللہ کی ایک ذرا تھا اگر ہو جائے دل پر تو پھر بندہ تو کہیں کا رہے گا نہیں ہو کر اللہ ہمیں جیت لے لی. لیجیے اللہ اپنے حسن جمال کی غیر پانی حسن و جمال لال محدود حسن جمال کی ایسے ایسی ہمیں دولت فرمان لے کہ ساری کائنات کا حسن جمال ساری کائنات کی کشش سب فنکی پڑ جائے مان پڑ جائے بیکار ہو جائے پھر اللہ ہم سب کو اپنی محبت سے سر سرفراز فرمائیے اللہ کا حکب و حمل حقبر اور والعمل جعب احب و و من اللہ مجاق اکمپ جیل جن نفسی بمی اللہ مہینہ جنگ بند اللہ نل کرے لاکل جنوبی کمن سا پتیک بند اللہ مہینہ نسل کرے لاکل جن و ناؤں دبی کم انسا پتیک بند اللهم من ما من محمد صلی اللہ ہماری ولا ولا دعاؤں کو قبول فرما لی ہے جی. ہمارے یہاں بیٹھنا قبول فرما لیے جی. اللہ اپنی محبت سے ہم کو معذمان فرما لی ہے جی. اللہ ہم سب کو وہ جذبہ تا فرما جی. جان دینے کا جذبہ عطا فرما جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا اللہ ہمیں کامل ایمان سے سرفراز اے اللہ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شکار کامل حاضر کیا اللہ جو روزی کی تنگی میں پریشان اے اللہ ان کو حلال بابرکت اور آسان جسم سی اے اللہ کا ہم سب کو بامد اے اللہ نے ہمارے مرشدین کو جزائ جزین عطا فرما اے اللہ قیامت تکنت کا اللہ. اللہ ان کے خاندان والوں پر اپنی رحمتوں اور حرکتوں کا روز کرنا بارش ورنہ اے اللہ قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلوں کو خط سے انتہا کرنا اللہ, اللہ. اللہ سارے خوب صحت نصیب کے صحت کو خوب سے بدل اے اللہ ہمارا خوب خوب اللہ سب کو ان سے خوب خوب مستحق ہونے کی طبیعت نصیب کرنا آج ہم کو بس پانچ سات دن کتاب پڑیں گی تو ان شاء اللہ ترالی کے بعد صبح نو بجے جمع آ تو تقریباً پونے گیارہ بجے